قرآن سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن آئے حاصل کرنے کے نہیں فکر مدینہ کی تعداد عادت پانے کے نہیں سورت الملک ملک کے تلاف لابنے کی نہیں مدر صدر مدینہ الحمد للہ رب العالمین والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاۃ والسلام السلام, السلام یا رسول اللہ رسول اللہ والا علی کبا صحابیا حبیب اللہ آلک حبیب اللہ سلاۃ و السلام نبی اللہ علی کباس یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسکمی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین مکتبت المدینہ کے متبوہ رسالے سرکار کا پیغام اطار کے نام اس میں درود پاک کی یہ برکت نقل کی گئی ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجد دی دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فتویٰ رضویہ شریف جلد تیئیس صفحہ نمبر ایک سو بائیس پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قیامت کے دن تم ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے میں نے عرض کی, کی رسول اللہ وجل وصلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو میرے شیخ عریکت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اختار قاضری رضوی دعوت برکاتم لالیہ نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ کس طرح درود پاک پڑھ کر نظر کیا جائے وہ طریقہ یہ ہے آپ اسلامی بھائی بھی سماعت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں کہ درود پاک پڑھ کر تصور میں کہہ دیجئے اور چاہیں تو زبان سے بھی دہرائیے یا اللہ عز و جل میں نے جو دروز شریف پڑھے ہیں ان کا ثواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو یہ نظر کرنا ہو گیا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وس وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ آپ اس وقت سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان ملازہ فرما رہے ہیں اور آج کا یہ سلسلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ ہم نے پچھلی تختیوں کے اندر جتنے بھی قواعد پڑھے ان تمام قواعد کا اجرا اور ان تمام قواعد کو یہ سمجھے کہ اس کی اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کو رواں کس طرح پڑھنا ہے اس کے ہجے کس طرح کرنا ہے تو آج جو ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ تمام چیزیں اس سبق کے اندر آئیں گی تو آپ اسکیم بائی وی اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے مدنی قاعدے یہ آپ اسے کھولئے اور سبق نمبر دس صفحہ نمبر سولہ سبق نمبر دس صفحہ نمبر سولہ سبق نمبر دس صفحہ نمبر سولہ اسے کھول لیجئے آئیے سبق سے پہلے جس اس کے مدنی پھول اس سبق کے اوپر تحریر ہے اسے پڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اسے اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں پہلا جو مدرس پھول تحریر ہے کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں انشاءاللہ عزوجل ہر ہر لفظ کی ہم حجے بھی کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم رواں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ عز اچھا دوسرا مدری پھول سنیے کہ اس سبق میں پچھلے تمام اسبق جیسا کہ میں نے عرض کیا یعنی حرکات تنوین حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں تو آئیے اس تختی کے شروع کرنے سے پہلے ہم ان قواعد کو بھی دہرا لیتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ حرکات کسے کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تو یہ بتائیے کہ حرکات کو کتنا کھینچنا ہے ان کو کھینچے بغیر پڑنا ہے ان کو بغیر جگہ دیے بغیر کھینچے ماروف پڑھیں گے جی ماروف پڑیں گے تو ہرکاہ کو کس طرح پڑھنا ہے بغیر کھینچے بغیر, بغیر جگہ دیے ماروف پڑھیں گے زبردست پیش, پیش دی کو ٹھیک ہے اچھا تو یہ میٹھے میٹھے اسکین بھائیوں آپ نے سماعت کیا کہ ہرکا کو کس طرح پڑھنا ہے اس کے بعد آیا تنوین ٹھیک ہے تو تنوین کس طرح پڑھیں گے تو آپ ارشاد فرمائیے سب سے پہلے کہ تنوین کیا ہے ترمیم کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو ترمیم کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ما اللہ اچھا اس کے بعد جو قواعد ہم نے پڑھے تھے وہ تھے حروف مدہ تو حضرت آپ ارشاد فرمائیے پاواز بلند ارشاد فرمائیے تمام اسلامی بھائی بھی سنیں مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں حروف مدہ تین ہیں ماشاءاللہ اور کون کون سے ہیں حروف مدہ، الف واؤ اور یا سبحان اللہ کہہ دیجئے آل ماشاء اللہ اچھا تو آپ نے سماعت کیا کہ حروف مدہ کتنے ہیں تین ہیں تو حضرت آپ کی ارشاد فرمائیے کہ الف مدہ کب ہوگا الف سے پہ پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا سبحان اللہ کہہ دیجئے آل آل ماشاء اللہ اچھا حضرت آپ کی ارشاد فرمائیے کہ واؤ مدا کب ہوگا واؤ ساکن سے سا پہلے پیش ہو تو واؤ مدا ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ تو یہاں آپ نے ارف مداح اور واؤ مدا کے متعلق سمادھ کیا ٹھیک ہے اب آخری مدعا کون سا ہے یا مداح کون سا ہے یا مداح تو ارد آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یا مداح کب ہوگا یا ساکن سے پہلے دیر ہوگا تو یا مدا ہوگا سبحان لگے دیجیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اچھا ابھی آپ تمام اسلام بھائی یہ بتائیے کہ حروف مدہ کو کس طرح ادا کرنا ہے حروف مدہ کو کس طرح ادا کرنا ہے حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار چینج کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ابھی حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج ماشاءاللہ اللہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کھڑی حرکات کا سوال جیسے آیا ہے تو آپ کڑی حرکات اپنے پڑھیے کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں صرف کھڑی زبر کے بارے کے میں مجھے معلوم ہے تو چلیے میں آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ بتا دوں کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ان تینوں کو کھڑی حرکات کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دوہرا دیجیے کڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا اس کو بھی کڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر گے کھڑی حرکات کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے حروف مداح کے متعلق سماعت کیا کھڑی حرکات کے متعلق سماعت کیا اب ہم نے سبق میں حروف لین بھی پڑا ہے ٹھیک ہے تو حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف لین کتنے ہیں حروف لین دو ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیں حضرت کے حروف لین کون کون سے ہیں حروف لین دو ہیں واول اور یالین ماشاءاللہ ماشاء اللہ, ماشا اللہ. اچھا تو واولین کب ہوگا جب وہ واو ساکن سے پہ پہلے زبر آ جائے تو پھر واؤلین ہوگا اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیے حضرت کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ یالین کب ہوگا جب یا ساکن پہلے زبرن ماشاء اللہ. ماشا اللہ تو یہ آپ نے ہو یہ قواعد آپ نے بڑے اچھے انداز سے بتائے اب اس کا تیسرا مدنی پھول یہ ملاحظہ کیجیے کہ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں یعنی اگر آپ اس چیز میں تو آپ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ ماہر ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہاں واؤ مدا یا واؤ, واؤ لین ہے آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں یہاں پر یا مدہ ہے یا یا لین ہے یہ آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا لفظ درست نہ ہو کہ مثال کے طور پر کہیں قوف موٹا پڑھنا ہے اور آپ اس کو باریک پڑھ رہے ہیں تو یہ ابھی تک آپ کا لفظ صحیح درست سدا نہیں ہوا تو اس کی درستی کے لیے بہت خاص کوشش کرنی ہے اور بالخصوص حروف مستعلیہ بالخصوص حروف مستعلیہ اچھا تو یہ بتائیے حضرت حروف مستالیہ کتنے ہیں حروف مستالیہ سات ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا آپ اضرت ارشاد فرمائیے کہ یہ حروف مستالیہ کون کون سے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا بڑے اچھے انداز سے حروف مستعلیہ سنائیں اچھا یہاں پر ایک اور مدری پل تحریر ہے کہ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں جیسے مثال دی وی ہے مئن کے حجے اس طرح کریں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انشاءاللہ جب یہ لفظ آئے گا جب آپ بھی پڑھیے گا بلکہ آپ اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی ویسے مل کر ہی حجے کر لیں ٹھیک ہے پر یہ میم وا زبر میم می زبر م باد پیش دو مئ دو اب دیکھیے اس کے اندر دو چیزیں ایک ساتھ ہیں واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے زبر ماؤ میں کیا ہے واؤ ساکن سے پہلے زبر مل کر کہہ دیجئے کیا ہے زیادہ زبر ٹھیک ہے تو یہاں کیا ہو رہا ہے وا、وا, وا, لا, وا, لا, لا. کیا ہو رہا ہے سبحان اللہ اور دو یہاں پر کیا ہے واؤ ساگن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے واؤ واؤ مدم اب اس کی ادائیگی خیال رکھنا ہے کہ مو کو کھچنا نہیں ہے اور دو کو کھچ کر پڑنا ہے مئ دوبارہ پڑھیے مؤ دو مؤ دو آئی Cut, spread, اب پیچھے سے ملایے مؤ موضوع موضوع موضوع دو مؤ دو پیشتون مؤ دو آؤن مئ دو آؤن مئ دو اچھا ابو مٹھے میٹھے سائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہم سبق کو شروع کر رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم ہجے کریں گے اس کے بعد اسے رواں سے پڑھیں گے اور میں آپ اسلامی بھائیوں سے پوچھتا رہوں گا ایک لفظ پڑھا کہ ہر اس اسلامی بھائی سے پوچھتا رہوں گا کہ بتائیں کہ اس لفظ کے اندر کون کون سے قواعد ہو رہے تھے تو آپ کھڑی ہر کا حروف مدہ اور حروف لین ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے کس کس کے بارے میں بتائیں گے حروف مدہ حروف لین اور مداح روف لیے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے رہیے کہ کیا آیا یہ جو ان کے ذہن میں جوابات ہیں یا آپ بھی اس طرح سلسلہ جاری رکھیں اور سوال ہو تو آپ بھی جواب دیتے رہیے انشاءاللہ پڑھنے میں بہت اچھے انداز سے پختگی آ جائے گی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو پیارے بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کون سا قائدہ ہو رہا ہے الف مدا ہو رہا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے الف مدا اچھا اسے مداح میں کھینچیں گے نہیں ہاں کھینچیں گے جی مدا میں کھینچیں گے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے ماشاء اللہ اچھا آگے سعد زیر سی تا ربر ربر تا تو سا اب دیکھیں اس میں اگر آپ غور کریں سے حروفے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی حروف مستریا امید یاد ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ اچھا اس کے بعد لا حرف را را تو را پر کیا ہے زبر. زبر. زبر. زبر. زبر تو یہ بھی موٹا پڑا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پ تو کس میں سے حروف یعنی یہ پورا لفظ ہے اسے یعنی یہ سمجھے کہ موٹا پڑا جائے گا تو پہرے بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کون سا قیدا ہوگا مداح کا کون سے الف مدا علیف مدا کا سوال لگا دیجیے ماشاء اللہ اچھا اب پڑھیے ہاں کھڑا زبر ہاں الف زبرزہ ہاں آپ ارشاد فرمائی یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں کھڑی حرکات سے کھڑی حرکات بھی ہے اس کے علاوہ علیف مداح الف مدہ کا قاعدہ ہے سوال اللہ زال کھڑا زبردا لام لی زالی زالی کاف زبر کا کا کا جی حضرت آپ ہی ارشاد فرمائی کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پہ کھڑی حرکات استعمال ہو رہی ہے اللہ یہاں پر کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا ہے کس ز... لفظ کے اوپر ہے کھڑی حرکات زال لال کے اوپر ہے تو اسے کس कि... طرح پڑھیں گے ہم کھڑا زبر نہیں کس طرح یہ نہیں ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر کھینچ کر کھینچ کر پڑیں گے سبحان اللہ لگے دیجیے آگے بڑھیے کاف الف زبر کا کاف زبر کا نون واؤ پیشن کا نو اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے اب اب رشد شرمے اس میں کیا کیا قاعدے ہو رہے ہیں قاعدہ نہیں قاعدے یہاں پر دو قاعدے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ایک تو ہے الف مدا کا سلیم سے پہلے زبر آ رہا ہے صحیح اور دوسرا ہے واؤ مدا ماشاءاللہ اللہ واؤ مداح کس طرح ہوا ذرا یہ بھی بتا دیجئے کیونکہ یہاں پر ساکن سے پہلے پیش آ رہے ہیں اس لیے واؤ مدا ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور بتائیے کہ ان دونوں مقامات پر جامدہ ہو رہے ہیں کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے سلحان اللہ اچھا اب اگلا لفظ پڑھیے لام واؤ پیش لو پیش لو کالو جی از اب آپ یہ ارشاد فرمائیں گی یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر بھی دو قاعدے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ سب سے پہلے تو کاپ الف <سرق> سے پہلے زبر آ رہا ہے ماشاءاللہ تو الف مدہ ہوگا جی اور واؤ سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واؤ مدہ ہوگا دیکھیں واؤ یا واؤ ساکن واؤ ساکن سے پہلے پیش آ رہے ہیں آپ نے یہاں بتانا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے پیش تو کیا ہوگا واؤ مدہ ماشاءاللہ اللہ کھینچ کر پڑیں گے یہاں پر ایک علیدار کھینچ کر پڑیں گے الٹا پیش ہوں لہ تو حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ ماشاء اللہ ابھی آپ نے کڑی حرکات کے متعلق بھی سیکھا تو کیا اس میں اس لفظ میں کچھ آپ پا رہے ہیں کوئی کڑی حرکت کھڑا زبر ہے نہیں لہو الٹا پیش اس میں کیا ہے الٹا پیش الٹا پیش ہے سوال لگے دیجئے ماشاء اللہ اس میں کیا ہے الٹا الٹا پیش ہے ماشاءاللہ اچھا اگلا لفظ پڑھیے سین واؤ زبر سو زبر فا فا فا فا فا زبر زبر فا تو یہ جو لفظ ہم نے پڑھا سوفا تو اس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی کیا فائدہ ہے یہ ہم اسک سے پوچھتے ہیں تو ادر یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ سلف اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس میں لین کا فائدہ ہو رہا ہے لین کیا کون سے لین کا واو لین واو لین تو ذرا بتائیے کیسے ہوا واو لین واؤلین واؤساکین سے پہلے زبر ہے تو واو لین سبحان اللہ یہ بھی بتائیے کہ کیا اسے کھینچ کر پڑا جائے گا اسے کھینچ کر پڑا جائے گا نہیں اسے نرمی سے پڑیں گے ٹھیک ہے اس سے کس طرح پڑیں گے روفلین کے اندر کھینچنا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اگلا لوز پڑھتے ہیں آپ ارشاد فرمائیں کہ یہاں پر کون سا گائے پر واو لین ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے سبحان اللہ کھینچیں گے اگر نہیں نہیں کھینچیں گے سبحان اللہ آگے فی جی اگر آپ رشاد فرمائیے یہاں کون سا قیدا ہو رہا ہے ڈاکٹر یہاں مدعا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے سبحان اللہ اور اسے کھینچ کر پڑھیں گے اسے ایک کے برابر کھینچ کر پڑھیں پڑھیں. اگر آپ ہر جس جو آپ سے قاعدہ پوچھا جائے آپ بتائیں بھی یا یہ قاعدہ ہے اس وجہ سے یہ قاعدہ ہے اور کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے کے اندر اور حسن آ جائے گا اور مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ شاء ہر ہر لفظ کے بارے میں اس کی قواعد کو انشاءاللہ شاء جان سکیں گے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سنبھالنا کہہ دیجیے آگے بڑھیے نون وا پیشنو پیش نوشن ہا یا زیر ہی نو ہی, ہی نو ہی, ہی, ہی ہا زیر ہی نو ہی, ہی نو ہی, ہی, ہی جی تو آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کیا قاعدے ہیں اس میں دو قاعدے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ ایک تو واو سے پہلے پیش ہے واو ساکی واو تاگین سے پہلے پیش ہے ماشاءاللہ اللہ واؤ واؤ مدا ٹھیک ہے اور دوسرا یا تاکین سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا سہارنگا ایک خلیف کی مقدار کے بنے گی سہارنگا اس کے بعد کا لفظ با زیر بھی با بھی ہا کھڑا زیر ہی ہا بی جی اب یہ لفظ جو ہم نے پڑھا تو آپ اس فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے کھڑی حرکات کا قاعدہ لگ رہا ہے کون سی کھڑی حرکت ہے یہاں پہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے سب ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اس ٹائم بھائی یہ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ مدرسے میں شرکت کر رہے تھے اور الحمدللہ للہ آج اس کی برکتیں یہ ہے کہ دسویں جو سبق ہے دسواں سبق ہے اسے یہ اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کے قواعد بھی بتا رہے ہیں الحمدللہ اب مزید آگے پڑھتے ہیں لام یا زبر لئی زبر لئی سین زبر سا لئی سا لائی سا, لائی سا آپ ارشاد فرمائیے یہاں کیا قاعدہ ہے یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر آ رہے ہیں اس لیے یا لین کا قاعدہ ہوگا سبھان لا نلمی سے پڑھیں گے سبحان اللہ بڑے اچھے انداز سے بتایا اب با یا زبر بھائی ابھی اور جی آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کیا قاعدہ ہے یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہوا ماشاء اللہ کوئی یاد آگے زبران ہوگا اور لین کو بغیر بگل چٹکا دیا معروف پڑھتے ہیں سبحان اللہ اچھا اب اگلا لفظ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ ہمارے اسلامی بھائی جیسے نئے تشریف لائے تو ان سے ان کو آگے ہم نے کھڑی حرکات یاد کروائی ان شاء ان سے کھڑی حرکات کا پوچھیں گے تو ان دوسرے اسلامی بھائی یہ جو اگلا لفظ ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے اچھا پی آئین زبرا زال علیف زبر بن بن زبردا بادابن زال کو سیاح ادا کیجیے آزابن ماشاء اللہ جی حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے یہاں پہ علی مذہب کا قاعدہ ہے صبح ہم سے کھینچیں گے اسے ایک مقدار کھینچ کے پڑھیں گے سہان آگے بڑھی میم تا الف زبرتا متا آئی دو زبران متا آپ ارشاد فرمائیے یہاں کون سا ہے یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے یہاں پہ الف مدا کا قاعدہ ہو رہا ہے سہان الف مدا کا قاعدہ کیسے ہو رہا ہے یہ بھی بتا دیجیے چونکہ یہاں پر الف سے پہلے زبر رہا ہے لیے الف کا سبحان لا الف سے پہلے زبر ہے اسی لیے الف مدا ٹھیک ہے اچھا آگے بڑھیے تو زبر تو غریب جی تو آپ بتائیے کہ یہاں پہ کھڑی حرکات میں سے کیا آیا یہاں کھڑا زبر ہے کھڑا زبر ہے سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے اسے کھینچیں گے جی ہاں یہاں کھڑا زبر ہے اس وجہ سے یہاں ایک الف کے برابر اس کو کھینچے گا ماشاء اللہ چلیے اگلا لفظ پڑھتے ہیں شین زبر شاہ کاف ٹیکو شکو شکو را دو زبر رن را دو زبر رن شکورن شکورن جی آپ بتائیے کہ یہاں کون سا کہنا ہے خیر یہاں پر واؤ مدا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر واؤ کاقین سے پہلے پیش آ رہا ہے واؤ مدا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے جی آپ ارشاد فرمائیے یہاں کون سا قائدہ یہاں پہ کام ہے سبحان اللہ کیونکہ واؤ سے پہلے پیش ہے اس لیے واؤ مداح واؤ ساکن سے پہلے تو واؤ مدہ کا ہوگا اور اسے کھینچیں گے جی اس کو کھینچیں گے ایک علی کے دار کھینچے ماشاء اللہ آگے بڑھئے الف زبردا واو الٹا پیش ہوا دال زبردا دا دا دا دا آپ ارشاد فرمائیے یہاں پہ قواعد میں سے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دو قواعد یوز ہو رہے ہیں ماشاء ہو رہے ہیں جی جی الف مدہ اور کھڑی حرکات کا استعمال ہے چونکہ یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور واو کے اوپر الٹا پیش ہے اسی لیے یہاں کھڑی حرکات بھی استعمال ہو رہی ہے سبحان اللہ انشاءاللہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ آگے بڑھی زبر و خاؤ دو زیرف دو زیرف خوفن ہاؤن آپ رکشا فرمائیے کہ یہاں کیا قیدا ہو رہا ہے یہاں پر واو لین ہو رہا ہے سبحان اللہ کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے صحیح اور اس سے نلمی سے پڑھیں گے سوہارا شل آگے پڑھتے ہیں یا واو زبر یا واو زبر دو زیر من مین دو زیر من <coughs> یو مین یو یہ حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا فائدہ ہو رہا ہے یہاں پر واؤلین ہو رہا ہے ماشاء اللہ کیونکہ واؤ تاگن سے پہلے زبر آ رہا ہے سہان لا اور اللہ واؤلین, اللہ واؤلین کو بغیر سیکھ کے بغیر جھٹکا دیا معروف پڑتے ہیں سہانا ماشاء اللہ آگے بڑھیے کاف لبر جی یہاں پہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کون سا قائدہ ہو رہا ہے یہاں پر یا مدعا ہو رہا ہے سبھان سے پہلے یا مدعا ہو رہا ہے اس کو ایک الگ امداد کھینچ کر پڑیں گے ہاں یا زرحی لام زبر ل جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ یہاں کون سا قیدا ہو رہا ہے یہاں پر یا مدعا ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر یاد ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے سبحان اللہ اور اسے کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے مقدار سبحان اللہ تو میٹھے میٹھے اسٹرانچ بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تختی کچھ بڑی ہے اور اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ سمجھے کہ مختلف سلسلوں میں ہم پورا کریں گے تو آج ہم نے اس کی چار فطریں چار لائنز ہم نے اس کی پڑھی ہیں تو آپ نے ایک ایک لفظ کو پڑھا اس کی حجے پڑھی اسے روانی سے پڑھنے کی کوشش کی اور اس کے اندر جو قواعد تھے اسے بھی آپ نے پڑھا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس سے اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں ابھی مدنی چینل کے سلسلے میں اس تختی نے جاری رہنا ہے انشاءاللہ دو یا غالباً تین سلسلے اسی تختی کے حوالے سے ہوں گے تاکہ ہماری ادائیگی پختہ ہو جائے اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو اب تک قواعد ہم پڑھ چکے ہیں یہ ہمیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جلد از جلد ہم تلفظ کے ساتھ صحیح انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں آمین آمین آمین آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب ان شاء اللہ تبارک مطالعہ در سے فیضان سنت ہوگا الحمد اللہ رب والسلام علی سید اما بعد باللہ من وسلم امار بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سلاۃ و السلام یا رسول اللہ یا آل حبیب اللہ صلاحت یا نبی اللہ علیک یا آل نور اللہ میٹھے میٹھے سامی بھائیوں اور चैनल چینل کے ناظرین چلنا پھرنا और आपस اور آپس میں گفتگو بند فرما کر قریب قریب آ جائیے اور درد کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو سانوں بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درد سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درو شریف نہ پڑا اس نے جفا کی صلی صل اللہ, علی صل اللہ علیہ وسلم فیضان بسم اللہ کے ذمن میں آپ درد سن رہے ہیں اور شیخ عریکت امیر علیہ سنت نے ایک بچے کی مدنی تربیت کی حکایت یہاں بیان فرمائی ہے چنانچہ حضرت سیدنا صاحب بن عبداللہ تستری علیہ سری رحمت اللہ البری فرماتے ہیں میں تین سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمت الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا تو اس اللہ تعالی کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا میں نے پوچھا میں اسے کس طرح یاد کروں فرمایا جب رات سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں تین مرتبہ یہ کلمات کہو کون سے اللہ معیا یعنی اللہ تعالی میرے ساتھ ہے اللہ ناظر العی اللہ تعالی مجھے دیکھتا ہے اللہ شاہدی اللہ تعالی میرا گواہ ہے امیر نے سنت فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو یہ کلمات لکھ کر گھر اور دکان وغیرہ میں ایسی جگہ آویزاں کر دیجئے جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے فرماتے ہیں میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا انہوں نے فرمایا اب ہر رات سات مرتبہ پڑھو میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو مبتلا کیا فرمایا ہر رات گیارہ مرتبہ یہی کلمات پڑھو فرماتے ہیں میں نے اسی طرح پڑھا تو میرے دل میں اس کی لذت معلوم ہوئی جب ایک سال گزر گیا تو میرے مامو جان علیہ رحمت الحنان نے فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا انشاء اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا سید بن عبداللہ تو سری علیہ رحمۃ اللہ البری فرماتے ہیں میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا پھر ایک دن میرے مامو جان علی رحمت الحنان نے فرمایا اے سہل اللہ تعالی جس کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے ہرگز نہیں لہذا تم اپنے آپ کو گنا سے بچاؤ پھر مامو جان علیہ رحمت الحنان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے لہٰذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف ایک گھنٹہ پڑھوں گا اور واپس آ جاؤں گا الحمدللہ للہ میں نے مکتب میں چھ یا سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا الحمد للہ میں روزانہ روزہ رکھتا تھا بارہ سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھتا رہا تیرہ سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا اس کے حل کے لیے گھر والوں سے اجازت لے کر میں بسرا آیا اور وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھا لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے شافی جواب نہ دیا پھر میں ابا کی طرف چلا گیا وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حمزہ بن ابی عبد اللہ ابا دانی خدر ربانی سے میں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا آلما. میں ایک عرصے تک ان کی صحبت میں رہا ان کے کلام سے فیض حاصل کرتا اور ان سے آداب سیکھتا پھر میں کی طرف آ گیا میں نے گزارے کا انتظام یو کیا کہ میرے لیے ایک درہم کے جو شریف خرید لیے جاتے اور انہیں پیس کر روٹی پکا لی جاتی میں ہر رات شہری کے وقت گرام صرف یہ جو کی روٹی کھاتا جس میں نہ نمک ہوتا نہ ہی سالن یہ ایک درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا میں نے ارادہ کیا کہ تین دن مسلسل فقا کروں گا اور اس کے بعد کھاؤں گا پھر پانچ دن پھر سات دن اور پھر پچیس دنوں کا مسلسل فکا رکھا یعنی پچیس دن کے بعد ایک بار کھانا کھاتا اللہ پر بیس سال تک یہی طریقہ رہا پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت کی واپس استر آیا تو جب تک اللہ تعالی نے چاہا شب بیداری اختیار کی حضرت سیدنا امام احمد علی رحمت العد فرماتے ہیں میں نے مرتے دم تک سیدنا سہل بن عبداللہ اللہ تستری علی رحمت اللہ البری کو کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا سبحان اللہ, اللہ, اللہ جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہوبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل ہی ہی و وبارک وسلم تو پیچھے میٹھے اسلم بھائیوں خوش نصیب والے دن دن دنیا کے بجائے آخرت کے معاملے میں اپنی اولاد کے لیے زیادہ متفقر ہوتے ہیں چنانچہ ایک ایسی سمجھدار ماں نے اپنے بیٹے پر انفرادی کوشش کی ان شاء اللہ تعالی اس کا واقعہ آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان کے آئندہ سلسلے میں یہ بہار عرض کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک بابت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں مدنی چینل پر ہونے والے درسے فیضان سنت میں شریک ناظرین اپنے اپنے حلقوں میں سنت و برے اجتماعات میں شرکت فرمائیں اور اسٹنگ بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت و برے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ میں جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد وبارک وسلم اب آئیے سورہ ملک سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تباوة الذي بيده الملك وهو علاكم الشيش القدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خلق السرع ساوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع المهدر هل ترى من الفتور البصركاتين أن يطلب إليك البصر خاص أول الله حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوا للشياطين وأعددى لهم عذاب السعيد وللذين كثروا بربهم عذاب جهنم وبكس المصيد إذا أولقوا فيها سمعوا لها سميقاً وهي تقول تجاد تريد من الغيب كلما أولقوا فيها فوجاً فألهم خضرتها ألم يأتوا النذير قالوا بنا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نسل الله من شيء إن أمتم إلا في وقالوا لولونا نسمع ونعقل ما قلنا من أصحاب السعيد فاعترفوا بنا من بهم فاسحطا لأصحاب السعيد إن الذين لا يشعون ربهم بغيبهم لمصرة أجن كبيرين وأسروا قولهم أو اجهروا به إنهم عادين يقول الخليل والذي جاء لكم الانباء لولا ان فتش مناكبها وكلو من اسفه والاله هي المشور ام امنتم ان في السماء لا يسف بكم الارض الا هي تنور ما في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف, فكيف كان نذير أولم يروا لقوة صاد ويقبب, ويقبب ما, يحبهم ما يحبهم إلا الرحبان إنه بكل شيء شي بصير أما من هذا الذي وجواً دلهم ينصركم أمن هذا بل الذي يرزقكم إن أمسك بسقه بل لجوء في عدوه ونوان أفمين يمشي مكبا على وجهه أمسك ممن يمشي سبسيا على خلاط مستقيم قل هو الذي آشاك وجعلنا نصف والأبصار والأوئي دهد قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرأتم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إنما لمن نعير الله وإنما أنا نذير مبين فلم فلما رأوه سببا سيء وجوه الذين كفروا وضين هذا الذي به تتعون قل أرأيتني إن أهل جني الله ومن معي أو يُجيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ قَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ الحمد اللہ وسلات و السلام علیہ المسلی رب مصطفیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پڑھنے پڑھانے کی غلطیوں کو معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تقبیر الا کے ساتھ سب اول میں ادا کرنے والا بنا دے, اللہ اللہ دے سچا پکا عشق رسول بنا دے, اللہ اللہ دے والدین کا فرما بردار کر دے, اللہ اللہ دے ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مقصرت فرما اللہ اللہ دے اللہ دے جتنے اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محلہ سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دیں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں، مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب فرما آمین آمین یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما آمین اس سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما مٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما آمین آمین مدینے میں زیر گنبد خزرات جلو محبوب میں شہادت اور جنت الجنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس نے اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوسر عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دیا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر کا سو مجبور کی بھار رب العبی کربل عزت عمائف مسلم علی حمد الحمدللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ she ge jor